السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانیہ مسجد کو حتیب کرا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ غافر وإليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا ضعيف وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي ہی واہلی ابراہیم ہی حمید مجید فاعوذ باللہ نمید العلیم من الشیطان ومن نن الله على المؤمنين اذ واس فيهم رسولا من انفسهم تمام تعریف ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحده لا شريك له لائق اور زیباہ ہیں جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہے صلاۃ السلام ہو درود و سلام ہو ہمارے پیار نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المدنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آج میں اور آپ تمام احباب یہاں پر اکٹھے ہیں جمع ہیں مجھ سے قبل بھی آپ حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں واض و نصیحت سماعت فرما رہے تھے اور میرے بعد بھی محترم شیخ مولانا یوسف قصوری صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا اور ہماری جماعت کے بڑے مایا ناز عالم دین محترم جناب مولانا صدیق رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالی ان کے اور تمام علماء اور ان کے تمام رفاقہ اور جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا نوجوانوں نے بزرگوں نے بچوں نے جن ماؤں بہنوں نے اس میں شرکت کی حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے زندگیوں میں جانوں میں مال میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے قرآن مجید کی وہ مشہور معروف ویسے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک ایک حرف ایک ایک زیر زبر پیش اور ایک ایک نقطہ معروف ہے لیکن بعض آیات بعض جملے قرآن مجید کی کثرت تلاوت کی وجہ سے کچھ عام لوگوں میں بھی وہ بہت زیادہ معروف ہو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ قرآن وزیر کا ترجمہ اکثر لوگوں کو نہیں آتا لیکن جب ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو لوگ اس کے مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں انہی میں سے ایک آیت ہے وم خلق تل جن سب دون اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یقینی انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے سمجھانے اور عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے رب العالمین نے انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہر نبی اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے اور ہر نبی نے جو اللہ تعالی نے ذمہ داری لگائی تھی انبیاء نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت یہ کسی دنیا والوں میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے یقینی یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ نے دنیا میں کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریعت سازی کا اختیار بھی نہیں دیا شریعت ساز اللہ ہے شریت بنانے والا اللہ اور اللہ کی شریعت کو اللہ کے اصولوں اور قوانین کو دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے رسولوں کے ذریعے جو ہے لوگوں میں اپنی شریعت کو عام کروایا جس طرح شریعت ساز کوئی نہیں ہے کسی کو اختیار نہیں کسی کو بھی کوئی پاور اس حوالے سے نہیں تو اسی طرح جن انبیاء کی رب العالمین نے ذمہ داریاں لگائی ہیں ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان انبیاء کی نبوت ان رسولوں کی رسالت میں بھی رب العالمین نے کسی کو بھی ذرہ برابر اختیار نہیں دیا شریعت بنانے والا شریعت ساز اللہ ہے تو نبوت اور رسالت عطا کرنے والا بھی رب العالمین ہی ہے دنیا میں سے ہر ایک عہدہ وہ عمارت کا ہو وہ خلافت کا ہو وہ چودراہٹ کا ہو وہ کسی بھی قسم کا عہدہ ہو اس عہدے کے لیے یا تو انسان اپنے آپ کا خود انتخاب کرتا ہے یا لوگ مل کر اسے اس مسلط پر بٹھاتے ہیں لیکن نبی اور رسول ایک ایسا اعلی مقام ہے کہ دنیا والوں میں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں نبی بنا دیا جاؤں یا میں نبی بن جاؤں یا رسول بن جاؤں یا لوگ چاہیں کہ ہم سب مل کر اپنے علاقے کا ایک نبی کسی کو مقرر کر دیں یقینی یہ رب العالبین کا اختیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی اسرائیل میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے علاقوں کے اعتبار سے نبیوں کا انتخاب کیا علاقوں میں مختلف انبیاء اور رسول آئے ایک نبی جاتا تھا اور ان کے بعد دوسرا نبی جو ہے رب العالمین اس علاقے میں یا دیگر علاقوں میں نبی کو دنیا میں بھیج دیا کرتا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے پچھلے نبیوں میں اس دنیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ تعالی اس نبی کے بعد دنیا میں نبی بھیج دیا کرتا تھا اس جگہ پر لیکن میرے بعد اللہ تعالی نے کسی کو بھی نبی بنا کر دنیا میں بھیجنا نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے بعد یقینی جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئے گی نبوت تو نہیں ہے میرے بعد خلافت رب العالمین نے رکھی اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا آخری پیغمبر بنایا اور نبی علیہ السلام نے گاہے بگاہے اکثر مواقع پر حجت الوداع کے موقع پر بھی اور اس موقع پر بھی اللہ کے رسول جب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ میں چھ خصوصیات رکھی ہے اس حدیث کے اندر بھی اور اس میں بھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ناموں کے حوالے سے کہ میرا نام یہ ہے میرا نام یہ ہے ٹھیک ہے اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نام اپنا یہ واضح فرمایا کہ وضاحت فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی بڑے خوبصورت انداز میں آکب کسے کہا جاتا ہے اللہ نبی جی پیغمبر فرماتے ہیں میرا نام عاقب ہے اور میرے بعد اللہ اکبر کوئی نبی نہیں آنے والا حجت المدا کے موقع پر بھی پیغمبر علیہ اسلام نے یہی ارشاد فرما قرآن میں بھی رب العالمین نے بڑے واسح انداز میں بلکہ انبیاء دنیا میں ابھی آئے نہیں ارواح میں رب نے ایک اجتماع مقرر ایک اجتماع بلایا اور اس انبیاء کی روحوں سے اللہ اکبر خطاب کیا رب نے اور اس بیان میں, اس خطاب میں رب نے انبیاء کی روحوں سے اقرار لیا وعدہ لیا مشہور علماء سے سنتے رہتے فرمایا تم تم اللہ کم اسریو اکورر رب العالمین نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور سارے نبیوں سے رب العالمین نے یہ وعدہ لیا اے میرے پیارے پیارے نبیوں اے میرے پیارے پیارے رسولوں میں تمہیں نبوتیں عطا فرماؤں گا میں تمہیں رسالت مل سب پر فائد گا اے میرے نبیوں یہ بتاؤ اگر تمہاری نبوت اور رسالت کی موجودگی میں اللہ اکبر میرے آخری نبی کائنات کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں اللہ حکم کرتا نبی نا اللہ اکبر اس کا معنی مفہوم میرے نبیوں تم نے اپنی نبوت اور رسالتوں کو چھوڑ کر میرے نبی پر ایمان لانا ہے میرے نبی کی مدد اور نسرت کرنی ہے اب اگر سکہ کسی کے چلے گا تو اللہ اکبر کے کے امام کی نبوت کا سکہ چلے گا نبیوں نے سب نے سب اللہ کے یہ پوچھنے پر کہ اے میرے نبیوں کیا تم اس بات کا اطرار کرتے ہو کہ تم میرے نبی آخری نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نسرت کرو گے میرے نبی پر ایمان لاؤ گے سارے نبیوں نے اللہ کے پوچھنے پر یہ جواب دیا آلو یوں کہتا ہوں نبیوں نے کہا اللہ تو ہم سے وعدہ لے اور ہم وعدہ نہ کریں تو ہم سے اقرار کروائے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اقرار نہ کریں رب العالمین نے نبیوں سے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کا وعدہ اس لیے لیا رب العالمین فرماتا ہے ماں کا نم ہم لاکر رسول اللہ نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں رب العالمین نے آسمانوں سے گیلا کر دیو گے یہ آخری نبی یہ ہمارے پیارے محمد علیہ السلام مردوں میں سے کسی ہے یقینی دنیا والوں میں یہ بات معروف سے نکاح بڑھایا حضرت زید سے نہ بن سکی طلاق ہو گئی پھر اللہ کے نبی نے جب حضرت زید کی چھوڑی ہوئی بیوی جناب زینب سے نکاح کیا لوگوں میں یہ معروف ہونے لگا کہ باپ کے باپ نے اپنے, اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے چونکہ حضرت زینب حضرت سید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے آیت نا دل برما دی ماکان محمد اب مری من رجالکم والا کر رسول اللہ کو دور کر لو اللہ نے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد علیہ السلام کو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا گئے حالانکہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کائن رسول اللہ اللہ وسلم کو چار بیٹیاں تھا فرمائی اور چار بیٹیاں ہی نہیں بلکہ تین بیٹوں سے بھی رب العالمین نے نوازا تھا لیکن پھر بھی رب کہتا گئے کہ ماں کان محمد اور زینت کے حوالے سے تھا رب نے وہ جواب دے دیا اور دوسرا اللہ اکبر اس میں اشارہ یہ ہے لوگ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد باپ کی مسنت پر بیٹے کو بٹھاتے ہیں یا بیٹا خود اپنے باپ کی مسنت پہ آنے کی کوششیں کرتا ہے رب نے سارے دروازے بل فرما دیے اللہ میں اپنے نبی کو بیٹے چھوٹی عمروں میں رب العالمین نے وہ سارے بیٹے اپنے نبی سے لے لیے حالانکہ اللہ کے نبی انتہائی گمگین ہو رہے تھے اور کہتے ہیں میرے پیارے لال تیری جدائی نے مجھے مغموم دیا گئے صحابہ کو اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے گئے بگت موت اور میت کے موقع پر پریشانیوں کے موقع پر غم کے موقع پر صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنا گئے اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا صاحب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رکھے تھے اللہ کے نبی آرے کی السلام کو روتے ہوئے سگا بیکھ کر کہتے گئے اللہ کے نبی آپ رو رکھے گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے گئے آپ کیوں گم گئے چونکہ اللہ بھی انسان ہے جس طرح عام انسانوں کو خوشیاں بشارت عطا کی گئی, خوش گئی خوشیاں نعمتوں کا اللہ کے نبی کو حصول ہوا اللہ کے نبی ان تمام مواقع پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی اللہ کے نبی برماتے جس طرح تم انسان ہو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تم ہو جاتے ہو مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے جدائی نے مجھے مغموم کر دیا ہے مجھے غمزد کر دیا ہے اللہ کے نبی کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رب نے کیوں لے لی لیے بچپن میں اس لیے کہ آنے والے وقت میں کوئی مباوتوں کا شکار نہ ہو جائے غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ کو اکبر ابراہیم نبی تھے تو بیٹے کو بھی رب العالمین نے نبی بنایا پیغمبریت کے عہدے پر فائز کیے گئے حضرت یوسف کو اللہ نے مقام دیا پیغمبر بنایا تو حضرت یوسف کو بھی اسی مسرت پر رب العالمین نے فائز برمایا لوگ اللہ کو اکبر میں مبتلا غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جائیں اللہ نے بچپن پن کی اللہ کے نبی کے بیٹوں کو اللہ اکبر اپنے پاس بلا لیا رب کہتا کہ ماں کانا محمد الباحدن جال مردوں اے محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں دوسری بات اور تیسری رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی اللہ کے رسول ہی نہیں ہے بلکہ وہ النبیین اللہ نے اس رسول کو اللہ اکبر اس پیغمبر کو آخری نبی بنایا ہے یہ آخری رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ مختلف گاہے بگاہ وقتاً فوقتاً ایک نبی دوسرے نبی وہ کہیں گے کہ نہیں آج اللہ اکبر اللہ کی عدالت میں ہم خود اب جواب دینے کے لیے کھڑے فلاں کے بعد جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ فلاں کے بعد یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کے پاس جائیں گے سفارش کر دیجئے شفاعت کر دیجئے قیامت کے دن کسی طرح خلاسی مل جائے کسی طرح کامیابی مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر جواب لوگوں کو اس موقع پر یہ ملے گا کہ ایتو محمدن فا انہو اللہ, اکبر تو اللہ اکبر یہ نبیوں کا قیامت کے دن جواب ہوگا ای تو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ اس لیے کہ اللہ نے اس محمد کو اپنا آخری نبی بنایا ہے فَإنَّهُ خاتم النبی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے ان کے پاس جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں گے اتنا طبیل ہوگا اللہ تعریفوں میں وہ جملے وہ کلمات ان کلمات اور ان جملوں سے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کریں گے پھر اللہ کہے گا ارفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے پیارے نبی اپنی پیشانی کو سجدے سے نبیوں سے یہ شہادت دلوائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا نا اگر موسا علیہ السلام زندہ ہو کر آ بھی جائے تو اللہ اکبر کوئی چیز حضرت عیسا کو فائدہ موسا کو موسا کو فائدہ نہیں دے گی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا موسیٰ علیہ السلام کے کے اگر وہ بھی زندہ ہو کے آ تو دنیا میں اگر ان کو کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ میری اتباعی فائدہ دے گی اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی آئیں گے تو جو شریعت اللہ نے جناب عیسا کو دی تھی کیا وہ اس کا پرچار کریں گے نہیں رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء خواہش کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بناتے ہیں اور اللہ نے آج جن لوگوں کو یہ سعادت فرما دی ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے مقام آپ کی رفاظ اور آپ کی مرتبہ سامنے رکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے اللہ اکبر وہ بےغاہ نبی کا شکار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میری امت میں تیس جھوٹے قذاب اور تجال ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن نبوت اور رسالت سے ان کا کوئی تعلق ہو؟ نہیں دعوے کیے لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بھی کیے تھے اسرد نے کیا تھا نا مسلمہ قذاب نے کیا تھا اس کا نام مسلمہ بن حبیب تھا اس کے علاوہ وقت گزرتے گزرتے مرد تو مرد عورتوں نے بھی اللہ اکبر نبوت کا دعویٰ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیز اس قسم کے جوتے کزاب آئیں گے تجال ہے وہ میری امت کے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسود اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ہی قتل کر دیا تھا اور پیغمبر کے بعد بھی نبوت کے دعوے کرنے والوں نے کیا جناب ابو موسا شری رضی اللہ کو تالان کو اور حضرت ما بن جبل کو اللہ کو اکبر یمن کی ذمہ داری دی گئی حضرت ماہ بن جبل رضی اللہ کو تعالی شری سے ملاقات کے لیے تشریف باغمی بڑا گہرا تعلق تھا اللہ اکبر گاگ بگا کے ملاقاتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے معاملات پر گفتگو ہوا کرتی تھی کیا معاملات ہے کیسی زندگی گزر ہے کوئی مشکلات تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں اللہ اکبر دینی ذوق دونوں کا دیکھیے جناب مہادب, مہادب جبل رضی اللہ کو حضرت ابو اپنی ملاقاتوں میں کس طرح کی گفتگو رکھ رکھے گئے مرتبہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے یہ تو بتاؤ کہ کس طرح زندگی گزر رکھی گئے لوگوں میں فیصلے ہو رکھے گئے لوگوں کے معمولات کو حل کر رکھے ہو لیکن یہ بتاؤ اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا گئے پڑھتے ہو کس طرح تلاوت کرتے ہو ادرت رضی اللہ گو سے پوچھا ادرت ابو موسا کہتے ہیں میں سواری پہ میں سفر میں میں ادر میں ہوں میں رات گا یا دلے ہوں میں پیدل چل ہوں یا سواری اللہ اکبر میں کوشش کرتا ہوں جیسے ہی مجھے وقت ملے میں اس وقت میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں اے جاتا ہوں میری اللہ اکبر غیر ضروری مشاغل نہیں ہوتے غیر ضروری میری ایکٹیویٹی نہیں ہوتی غیر ضروری میری مجلسیں نہیں ہوتی دل برما مولاب کو دل برما ہم کو نمٹتا ہو اور رات کے ابتدائی اس میں چونکہ نبی نے فرمایا عشاء کے بہت ارے غیروں کے گھروں میں نہ جاؤ عشاء کے بہاد اپنے گھروں میں جا کے سو جایا کرو تانا کی تعلیم ہے مستروں پہ جاؤ اللہ کا ذکر کرو فرم کی تلاوت کرو پڑھو اللہ پڑھو پڑھو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو اکبر اکبرات کا اللہ کو اکبر ہے اہتمام کرتے ہوئے سو جاؤ حضرت ادرت بن جمل رضی اللہ کو چالان کو کہتے ہیں ابتدائی رات میں میں سو جاتا ہوں اور رات کے ایک حصے میں فرماتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کتنے مواقع ایسے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رکھے ایک مرتبہ حضرت ری سے ملاقات کے لیے گئے سواری پر مد بل چمل بیٹھے ہوئے گئے اللہ کو اکبر کیا دیکھا مد بل چمل نے ابو موسا شری بھی موجود گئے لیکن ایک شخص کو رسیوں سے باندھا ہوا گئے رسیوں سے جکڑا ہوا گئے حضرت مغ پوچھتے گئے یہ کون شخص ہے ابو ابو موسا شری جواب دیتے گئے بو کہ جس نے جھوٹا جبل بسے میں آ جاتے اور کہتے ہیں ابو مات اللہ کی قسم اے ابو موسا اللہ کی قسم میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس ظالم کی گردن تو نہ کاٹ دے گا جب تک اس جھوٹے نبی کی کردن کو نہیں قتل نہیں کرے گا کیوں؟ کہ یہ باوی ہے. اللہ کا مجرم ہے کہ جو نبوت و رسالت کا ڈالے خدا کی قسم ہماری ایمانی خیرت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی زمین پر ایک منٹ تو بڑی دور کی بات ہے ایک لکھ بھی زمین پر جی سکے آج ہماری اور آپ کی خیرت کہاں ڈوب گئی ہے کسی نے نبوت میں ڈاکے ڈالے ہیں کسی نے نبی کے مقابلے پر نبی تو نہیں بنایا لیکن نبیوں کے نبی کے مقابلے پر کوئی اپنا امام कर کر دیتا ہے کوئی اپنا खड़ा कर کر دیتا ہے کسی کو مجدد کا لقب دے کے اللہ اکبر بہت سارے القابات دینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر حملے نہیں کیے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کو کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بالکل اسی طرح ہے جس طرح ان لوگوں نے نبی کے مقابلے پر نبی کھڑے کیے ہیں آج لوگوں نے نبی نہیں بنا ہے امام اور پتنی کو آگے کر دیا <تصفح> یہ انصاف کی بات نہیں ہے اصل ان ظالموں کے ظالموں کو اس موجود وقت کے اندر کسی نے موقع دیا ہے تو کلما پڑھنے والوں نے آج نام لے مسلمان کے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لیتے ہیں آج مسلمانوں نے تو موقع دیا ہے وہ کیا کہتے تھے ادرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا لدی علیہ کے سلام پر آیا تو اتری نا ن یہ آیت نبی علیہ السلام پر نہ دل فرمائی بہت سی آیتیں سیکھے بہت سی باتیں بہت سے ایسے رکھے گئے اتارے پچھلے نبیوں کا اور پچھلی نبیوں کی امتوں کو رب العالمی نوازا گئے لیکن یہ آیت ایسی گئے کہ رب العالمین نے پچھلے نہ نبیوں کو عطا فرمایا کو جو کتاب دی کتابوں میں بھی رب العالمین نے اس کتاب کو پل بند نہیں کروایا ہمارے نبی پر شاید نل کیا گیا کمل اکملت لکم دینکم کم علیکم والی مکمل کی نہیں بلکہ رب کہتا کہ اکمل تو لکن مکمل نہیں بلکہ اکمل سے اکمل تب دین تمہیں کیا دین کو ہم نے اکمل کر دیا وردی تلکمل الاسلام دینا اللہ بکر عمر فاروق کو کہا تھا کسی نے یہودیوں میں سے کہا یہ آیت تمہارے نبی پر اتری ہے اگر اللہ ہمارے نبیوں میں سے کسی نبی پر ہم پر اگر یہ اتارتا اللہ کی قسم جس دن یہ آیت اور جب یہ آیت اتری ہے اگر ہمارے نبیوں پر یہ آیت, میرے ہمارے نبی پر یہ آیت اترتی تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا کا عام جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نادل ہوئی ہے کس وقت اتری ہے لیکن عیدوں کا اختیار ہم لوگوں کو ہے ہم اپنی مرضی سے خوشیاں غم عیدیں یہ ساری چیزیں منا سکتے ہیں شریعت میں دو عیدیں رب العالمین نے ہمیں دی ہے ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الابہ ہے یہودیوں کا تھا کہ ہم اس کو عید کا دن مناتے اللہ اکبر اليوم کو اکبراتمل تل کم دینہ کم واتمم تو الاسلام دینا اللہ کے نبی علیہ السلام پر رب العالمین نے عیسائیت کو نہ دل کر دیا دین کو مکمل کر دیا اللہ اکبر جس نبی پر اس دین کو مکمل کیا ہے یہ دین بھی اللہ اکبر مکمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی مکمل ہے آخری نبوت ہے آخری رسالت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے مثال مثال تو اس کی ایسی مثال مشہور ہے نا علماء سے سنتے کہ کسی شخص نے ایک بڑا خوبصورت محل گھر تیار کیا اور لوگ آ کے اسے دیکھتے ہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اندر سے باہر سے بڑا خوبصورت ہے بڑا اللہ اکبر و جمیل ہے جب دیکھتے دیکھتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ اور ایک بلاک کی کمی ہے کمی نظر آ رہی ہے دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا خوبصورت بڑا حسین و جمیل ہے کوئی کمی کجی کسر اس محل کے اندر اس گھر میں نہیں ہے لیکن کاش کہ اگر اس ایٹ کو یہاں پر لگا دیا جائے تو یہ گھر کا حسن و جمال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام ورماتے وہ آخری عید میری نبوت اور سورت میں رب نے دنیا میں مجھے ہے انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا میں آخری نبی ہوں مجھے رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر اس محل کو تیار کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہودیوں نے بھی کہا تھا کسی نے آرٹیکل لکھا اس کے اندر کہا ان مسلمانوں کی تاریخ کا میں نے جائزہ لیا ہے ان نبیوں پر ظلم اور زیاتیا کی دائیں ان کے بچے مار دیے جائیں اللہ اکبر ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ ان پر توڑ دیے جائیں یہ ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کے نبی کی عزت اور عصمت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے کوئی آنکھ اٹھتی ہے تو ان کی ایمانی خیرتیں اجازت نہیں دیتی کہ کو زمین پہ زندہ چھوڑے ان کی ایمانی غیرت اجازت نہیں دیتی اتنی حمیت والے ہیں اتنی غیرت والے ہیں کائنات کے امام جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثوابی حضرت ابو میں سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس قذاب کو اس دجال کو اس جھوٹے نبی کو تو قتل نہیں کر دے گا اس کی گردن کو تو تن سے جدا نہیں کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسود نے نبو کا دعوا کیا اللہ کے نبی علیہ کے نبی کی زندگی میں اسود کو قتل حبیب ہے مسلمہ کذاب سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے میری امت میں چالیس کذاب آئیں گے چالیس آئیں گے چالیس دعوے کرنے والے دنیا میں آئیں گے اس میں سے ایک تھا جس کو اللہ کے نبی کی زندگی میں قتل کر دیا گیا مسلم کا صاف جو ہے مغان کرتا رکھا اللہ اکبر یہود و نصارہ کی پشپنا کی پہ وہ کام کرتا رہا یہود و نصارہ کا حسد تھا جلن تھا اللہ اکبر اس کینے کی بنیاد پر اس جلن کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر اللہ اکبر مسلمہ جگہ ان کی پشپنا کی میں کام کرتا رہا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی دور خلافت ہو اللہ بھی ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی ہو دنیا میں اللہ کی زمین پر اگر کوئی بھی بغاوت کرتا تھا ابو بکر ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر ان کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں جہاد کا اعلان کیا اور ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان کذاب اس جھوٹے نموت کے دعویٰ کرنے والے اس کافر نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اپنی مہم کو تیس کر دیا اور وہ یہ سوشتا رہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی محمد علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اب جو مہم میں چلا رہا ہو جو کام میں کر رہا ہو اس کام میں مجھے آسانی ہوگی اور بڑا خطرناک اس کا نیکٹ ورک تھا مسلمانوں کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف اب ابو بکر صدیق کے دور میں ایک جنگ یمامہ ہوئی جس کے اندر لگ بھگ چالیس ہزار افراد لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر آتا ہے بہت بڑی تعداد سارے یہودوں سارا اس کے ساتھ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کر دیا لڑو ان کافروں کو چھوڑنا نہیں ہے جہاں خیر اللہ کے پجاریوں سے جہاد کیا ہے منکرین سکاط کے حوالے سے ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا ہے وہاں نبوت و رسالت کے حوالے سے کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی صحابہ نے برداشت نہیں کیا آج ہمارے ملک میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں نرم پہلو اختیار کیے جا رہے نرم رویے دکھائے جا رہے ہیں آج ہمارے ایوانوں میں ہماری فوج میں ہماری ملٹری میں ہمارے دیگر اللہ و اکبر جگہ پر جو ہے اداروں کے اندر یہ ظالم قسم کے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے یا دعوے دار یا ان کے سپورٹر جو ہے آج ہمارے ملک پہ قابل ہونے کی کوششیں رمک ہوں ہوں موجود ہے خدا کی قسم وہ ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کرنے دیں گے آپ بولے نا ڈر رہے ڈر رہے باہر کے اسپیکر بندے ادھر ہی آواز اس پہ بھی پابندی ہے اور اگر آج نئی نہ نکلی نا تو پھر نئی پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی آپ برداشت کرتے ہیں اپنے نبی کے مقابلے پر کوئی جھوٹا کافر کھڑا ہو نہیں نا اپنے معاشروں میں اپنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں میرے محترم بیان کر رہے تھے اپنے مسجدوں کو آباد کریں نمازوں میں حاضری تھے صحیح مانو میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہم نے پہلے توحید کہلوایا تو ہے نامن اپنے آپ کو اور فرقے ناجیہ ہم اپنے آپ کو دعوی کرتے ہیں لیکن عملی ثبوت آپ نے بھی نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے کہا تھا نا کسی نے مسلمانوں کی جتنی تعداد جمعے کے خطبے میں نظر آتی ہے اگر نمازوں میں خاص طور پہ فجر کی نماز میں اتنی تعداد غیر نہیں کہا تھا یہ مسلمان نے نہیں کہا غیر نہیں کہا تھا اگر مسلمانوں کی اتنی تعداد فجر کی نماز میں ہونے لگے پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہماری اپنی کمزوریا کل میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا ڈاکٹر کلینک کے باہر ایک سامنے سے میں نے دیکھا کوئی بےچارا داڑی والا اپنا جھومتا ہوا آ رہا ہے نیجے, نیچے نگاہیں اس کی میری نظریں چار ہوئیں ملی ایک دوسرے کو سلام کا اشارہ کیا میں تو اس کو نہیں جانتا تھا شاید وہ بھی مجھے نہیں جانتا گزر گیا تھوڑی چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے وہ واپس پلٹ کے آیا السلام علیکم وعلیکم السلام اور آ کر کہ حضرت دعا کرے دعا کرے میں اس کو نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتا میرا اس کا رشتہ کیا ہے درد دیکھے اس کے دل میں پلٹ کے واپس آیا شاید آپ اور میں اپنے دل میں یہ درد نہیں رکھتے پلٹ کے واپس آیا اور کہتا ہے حضرت دعاؤں میں خصوصی طور پہ یہ دعا کرے جتنا رش ہمارے جموں میں ہوتا ہے اللہ فجر میں اتنا رش پیدا فرما دے یہ ہے درد بڑے آسان انداز میں اس نے میں اسے نہیں جانتا آپ بھی اس کو نہیں جانتے لیکن آپ کے لیے دعائیں کر کے چلا گیا پتا نہیں کس کی دعا کس کا درد کام آ جائے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی صحابہ کرام کی مثالیں ہم دیتے صحابہ نے یوں کیا صحابہ نے یوں کیا تابعین نے یوں کیا ہمارے اسلاف نے یوں کیا ہے اور بھائی وہ سب کر کے چلے گئے وہ ہمارے لیے سب کے سب نمونہ تھے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم کیا کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جن کر دیا اللہ نے جہاد کیا مد مقابل چالیس ہزار کا لگ بگ تقریبا مجمع مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے یہود نسارہ کی پشت پناہ گی ہے اللہ اکبر یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ کو سے ہم نے خاتم کرنا ہے اللہ کو اکبر مسلمانوں میں اور ان ظالموں میں مسلمان جھوٹا نبی جھوٹا کذاب لشکر لے کر آیا تھا مسلمانوں کا اب بکر صدیق اور صحابہ کا مسلمانوں کا ان ظالموں کا مقابلہ ہوا اتنی خطرناک جنگ ہوئی اتنا خطرناک خطرناک لڑائی ہوئی تقریبا سو یا تقریباً مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر گیارہ سو بارہ سو کے لگ بھگ مسلمان جس کے اندر صحابہ ہیں اور اللہ اکبر بہت بڑی بات اس میں یہ بھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کے پاس عمر فاروق اسی جنگ کے بعد آئے تھے کہ جس جنگ جنگ میں شہید ہونے والے کا ذکر کرتے عمر فاروق کہتے ہیں اے ابو بکر اس گیارہ بارہ سو مسلمان شہید ہو گئے اور ان میں سے سات سو ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کے حفاظ تھے مجھے ایسا لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ حفاظ دنیا سے جاتے رہے جاتے رہے جاتے, رہے جاتے اللہ میں محفوظ نہیں تھا صحابہ گئے ہیں. مسلمان گئے ہیں. گئے ہیں. اس جنگ یمامہ میں جو مسلم کے خلاف لڑی گئی تھی اس کے اندر گیارہ سو سے بارہ سو کے درمیان مسلمانوں کو شہید کیا دی. اتنی خطرناک اور کس سے جس نے حکومت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کے ابو بکر نے ادھر مشن اپنا شروع کر دیا کہ ان کا خاتمہ کرنا ایماری غیرت اجازت نہیں دیتی تھی ان کی اور اللہ اکبر مختلف تاریخی حوالے کسی میں اکیس ہزار ہے کسی میں چوبیس ہزار کسی میں چھبیس کسی میں ستائیس کسی نے کہا اٹھائیس ہزار اور چالیس ہزار نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والوں کے اللہ اکبر صاحب جو لڑنے کے لیے نبوت اور رسالت اور صحابہ سے مقابلے کے لیے آئے تھے اس میں سے سے 26 28 ہزار دشمنوں کو صحابہ نے جہنم حاصل کر دیا اتنی بڑی تعداد میں اور جو بچے کو جی دے کچھ بھاگ گئے کسی کو قید کر لیا جکڑ دیا زنجیروں میں اللہ اکبر سلابوں کے پیچھے ڈال دیا اور جنگ کے اندر مسلما کو بھی مار دیا گیا تھا اور کس نے مارا تھا مسلما کو قتل کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں حضرت امیر رضی اللہ تعالی آلہ کی شہادت ہوئی ہے اللہ ویکشی نے حضرت امیر رضی اللہ تعالی شہید کیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے غم ہو گئے تھے بڑے غم جین ہو گئے تھے لیکن اللہ کے حکم پر رحشی کو اللہ رب العالمین کے حکم پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف کیا کہ اللہ معافی کو عاف کو درگدری کو پسند کرتا ہے نبی علیہ السلام نے عاف اور درگدری سے کام لیا جس نے یہ مہم چلائی تھی اللہ اکبر اس عورت کو بھی معاف کیا اور وحشی کو بھی محمد رسول اللہ صل اللہ شہید کیا ہے اللہ کے نبی ناراض ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے تھے مجھے دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ تازہ ہو جاتا تھا بڑے تھا بڑا درد تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیکن جب جنگ جمام ہوئی رب الگ کے اندر اگر کسی سے یہ لیا کہ انہوں نے کو عطا کیا کہتے آج میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی ہے شاید پیغمبر علیہ کے سلام کا معمولی نہیں تھا حصہ بھی بڑا تھا لیکن مجھے جو ملال تھا جو میرے دل کو بے چینی اور بے تر تھی آج مجھے سکون ملا ہے کہ اللہ کے نبی کا وہ گھر اگر کائنات کے ایمان آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ کے سلام کی کلیم کو بھی دنڈک پہنچتی آجرم نے میرے ہاتھوں سے اس مظاہرہ کو قتل کروایا ہے مسلمانوں نے چھوڑا نہیں ان جھوٹے نبیوں کو کیوں اللہ نے آخری نبی اگر کسی کو بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرامی ہے اللہ اکبر ما کان محمد احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ جی وا الله بكل وکل ما صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اللہ اکبر پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ولاکر رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تیسری بات وہ خاتم اللہ و اکبر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے اور چوتھی بات دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر کوئی جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے ذرے ذرے پر اللہ اکبر اختیار اللہ اکبر کوئی اس کا مالک ہے یا اس کا علم رکھنے والا ہے تو اللہ اکبر وہ رب ہی جامتا ہے تمہارے دلوں کے بھتوں کو تمہارے دلوں کے ارادوں کو آج ہمیں اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی سب کا سب ہم نے صاف کرنا ہے اپنے آپ میں معاشرے میں اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں جو بھی خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کو ہم نے اپنے آپ سے اپنے گھروں اور اپنے معاشروں سے دور کر کے کتاب و سنت کی طرف اپنے آپ کو لے کے آنا ہے انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری کامرانی ہے اور یقینی طور پر پھر بات یہ سب خوبیہ اسی صورت میں آئیں گی کہ جب ہم اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑیں گے نمازوں کی پابندی کریں گے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نمازوں کی تلقین کریں گے چھوٹے معصوم بچوں کو مسجدوں میں لایا کریں پیغمبر علیہ سلام نے کبھی بچوں کو منع نہیں کیا کہ مسجد میں نہیں لاؤ ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ جب اللہ کے بچوں کے رونے کی آبادیں سنتے تو اپنی نماز کو مختصر کر دے پیغمبر علیہ السلام پھر بھی بچوں کو مسجد میں لانے سے منع نہیں کرتے آج یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسجدوں میں آئیں گے اگر شور کرتے کوئی بات نہیں روتے ہیں کوئی بات نہیں صفوں میں اگر یہ بھاگتے دوڑتے بچوں کی فطرت ہے ان کو بہلائیں سمجھائیں ان کو انعامات دیں اللہ اکبر ان کو آخرت کے بارے میں اس کی کامیابی کے حوالے سے درست دے اپنے گھروں میں بٹھا کے مسجدوں کو آباد ترے. اگر مسجد ہماری آباد ہے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی روشن ہے اگر مسجد ہم نے بیان کر دی تو اللہ نہ کرے ہمارا مستقبل بڑا ویران نظر آ رہا ہے اللہ ہمارا حامی ناصر ہو